جائیں گے سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھو کم ہوں من نا ہم نے کتنی انہیں نشانیاں عطا فرمائیں ایسی نشانیاں بینا نہ جو بالکل واضح تھی مگر انہوں نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہ کی مئی بدل نعمت اللہ اور جو کوئی اللہ کی نعمت تبدیل کرے جیسے انہوں نے کیا کہ توریت اور انجیل میں تبدیلی کر دی بعد اس کے کہ وہ اللہ کی نعمت اس کے پاس آ گئی پھر اس کو وہ چینج کر دے فإن اللہ شدید بس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے کافی لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اور کیوں وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے کیوں وہ قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے کیوں انہیں موت نہیں ڈراتی وجہ یہ ہے زُیر للذین کفر الحیات الدنیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ ہو گئی وہ دنیا کے لیے جیتا ہے دنیا کے لیے مرتا ہے یہ تو کافروں کا حال تھا اور ہے آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی بھی حالت یہی ہو گئی وہ یس خرون مین آمن اور وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یس کے معنی مذاق اڑاتے ہیں مین اللہدین آمن ایمان والوں کا یہاں مراد غریب مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں یعنی ان کے لیے بلندی کا ذریعہ مال بن گیا اب جو مالدار ہے ان کی نظر میں عزت والا ہے اب جو غریب ہے چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو چاہے وہ کس قدر دینی طور پر کس قدر مقام پر ہو ان لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مذاق اڑاتے ہیں غریب مسلمانوں کا لیکن دنیا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کافروں کو بہت مال دیتا ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں یہ تو دنیا کا نظام ہے لیکن آخرت میں کامیاب کون ہوگا ودین یو مل قیامہ اور وہ لوگ جو متقی ہیں قیامت کے دن وہی وہ غالب ہوں گے وہی وہ کامیاب ہوں گے شاہ ابغ قد اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے تو روزی جس کو مل جائے یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے قارون کے پاس بھی دولت تھی فرون بھی مصر کا بادشاہ تھا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا مگر اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں کانن ناسو امتوں واشید لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے ایک ہی امت تھے حضرت آدم علیہ السلام دین لے کر آئے آپ کی اولاد دنیا میں آئی اور آپ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے آپ کی اولاد میں اسلام ہی اسلام تھا پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا فبعث اللہ, پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بشرین و یہ نبی خوشخبری سناتے ہوئے آئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے وہ ان کتاب بالحقی اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا سچی کتابیں وہ لے کر آئے چار بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفیں ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ یہ نبی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں فِي فی مَخْتَلَفُ فِيهِ جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهُ مِمْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّن قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی توریت میں اختلاف توریت کے ماننے والوں نے کیا انجیل میں اختلاف انجیل کے ماننے والوں نے ہی رد و بدل کیا ماد ماں جا اتمل بئی روشن واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کر دیے بغ یم بئی آپس کی سرکشی کی وجہ سے جب یہودیوں کا اختلاف عیسائیوں سے ہوا تو انہوں نے توریت میں جہاں جہاں بشارت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی اس کو مٹا دیا اور عیسائیوں کا جب یہودیوں سے اختلاف ہوا تو انجیل میں جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر تھا وہ اس کو مٹانے لگے آپس کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے رد و بدل کر دیا لیکن اللہ کا کرم ہے فہد اللہ اللہ عمن بس اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی لمخ تلفی مین الحقی ازنی حق کی ہدایت عطا فرمائی جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے بھی ہی اپنے فضل سے اور اپنے عزن سے ہدایت عطا فرمائی اس آیت پر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی ہدایت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور یہ ہدایت مل جانا یہ اللہ کا کرم ہے کسی کا کمال نہیں ہے واللہ من الى مستقیب اور اللہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے مسلمانوں پر مشکلات جب آنے لگی اسلام کی ابتدا میں تو بعض مسلمان پریشان ہوئے اور حضور اقدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں آپ کو نبی مانتے ہیں تو ہم پر یہ مشکلات کیوں آتی ہیں اب دعا کریں ساری مشکلات حل ہو جائے تو قرآن مجید فوقان حمید نے ایک اصول بیان کیا فرمایا کہ یہ مشکلات تمہارے امتحان کے لیے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی امتحانات آئے وہ امتحان سے گھبرائے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کی وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے امتحان سے گھبرانے والا نادان ہوتا ہے بلکہ امتحان تو ایک سنت دیتا ہے کہ یہ شخص اس مرحلے کو طے کر چکا ہے اور جتنا امتحان مشکل ہوگا اتنی اس کی کامیابی کی صنعت پاورفل ہوگی ہم حصیب تم الجنہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر امتحان کے ولم یا اور ابھی تک تمہارے پاس وہ مصیبتیں نہیں آئیں آئی مثر الدین قبل کو وہ مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں مست زلزلو انہیں سختیاں آئیں مصیبتیں آئیں ذلزلو وہ ہلا دیے گئے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نشاد فرمایا ایسا ہوتا گڑھا کھودا جاتا اور کسی کو زندہ گڑے میں دفن کر دیا جاتا آرے سے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے لوہے کی کنگیوں سے جسم کی کھال ادھیڑی جاتی مگر کوئی بھی تکلیف انہیں اسلام سے دور نہ کرتی ایسے وہ اسلام پر مضبوط تھے اللہ ان کے صدقے میں ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما یعنی کافر ظلم کر رہے ہیں مار رہے ہیں پھر بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑتے اور ہم کتنے نادان ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں روزہ چھوڑ دیتے ہیں رسول آمنوا آ یہاں <تصفيق> تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ دعائیں کرنے لگے متا نسر اللہ اے مالک کو مولا تو اپنی مدد اتا فرما نصر اللہ قریب سن لو شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے جب انہوں نے دعائیں مانگی تو انہیں یہ بشارت دی گئی اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی اپنی غیبی مدد عطا فرمائے یس ال کا مادہ یون وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں یعنی کہاں کہاں خرچ کریں یہ سوال صدقہ واجبہ کا نہیں ہے یہ سوال زکوٰ کا نہیں ہے بلکہ خیرات کا ہے سوال کرنے والے جو سائل تھے وہ بہت مالدار تھے اور ان کے سوال کا مدعا یہ تھا کہ زکات تو میں دے دیتا ہوں میں صدقہ واجبہ بھی دے دیتا ہوں میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ میں اس مال کو خرچ نہ کروں اور مجھے یہ ذخیرہ کرنا ہو تو مجھے طریقہ بتائیں میں کہاں کہاں یہ مال خرچ کروں تو قرآن میں ایک اصول بتا دیا کہ صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی مال تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے خرچ کرو گے اور لوگوں کی مدد میں خرچ کرو گے مسلمانوں کی مدد میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ سب خیرات ہے اور اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا کل اے محبوب آپ فرمائیے ماں من خیرن جو تم بھلائی میں خرچ کرو فل والدین تو سب سے پہلا حق ہے والدین کے لیے خرچ کرو کہ والدین کو مال دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے ول اقربین اور رشتہ داروں پر خرچ کرو ول یتامہ یتیموں پر خرچ کرو یہاں پر یش کر دوں کہ والدین پر جو خرچ کرنا ہے زکات تو والدین کو دے نہیں سکتے صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے یہاں مراد زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کے علاوہ کی بات ہے ول اور مسکینوں پر خرچ کرو وہ اپنے سبیر اور مسافر پر خرچ کروں وما علوم من قرین اور جو بھی تم نیکی کرو گے ان ہی علیم پس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے قطب علی کو فرض کیا گیا تم پر جہاد کرنا وہ ہوا کرم حالانکہ جہاد کرنا تمہیں ناپسند ہے کہ اس میں جان جاتی ہے مال جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری جو پسند ہو وہ صحیح بھی ہو اور تمہاری جو ناپسند ہو وہ بری ہی چیز ہو چونکہ ہماری عقل محدود ہیں ہم بسا اوقات اچھی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور بری چیز کو پسند کر لیتے ہیں اسی کو لے لیجئے کہ مال کو جمع کرنا لوگ پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینا بسا اوقات نقص پر بھاری گزرتا ہے کہ ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ اللہ کی راہ میں ہم کیسے دیں حالانکہ ڈھائی لاکھ دینا گویا کے پورے باقی رقم کو بچانا ہے تو جو ہماری پسند ہے وہ صحیح ہے یہ کوئی ضروری نہیں وہ آسا ان رہو شعی او و خیر ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں نا پسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو وہ آسا ان و خیبو شی او وہ اور ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالی سے خیر اور عافیت کو سوال کیا جائے یہ سوال کیا جائے مالک کو مولا یہ چیز مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ عطا فرما اور بہتری عطا فرما و لاہم ون لا لالم اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے